انسان ما کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے مشکی نے مکہ کے لیے ان کے رب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت آئی اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور اپنی منمانی تمناؤں سے رشتہ جوڑ لیا اور اس خیال باطل کو اپنے دل میں جگہ دے دی کہ ان کے بت ان کے لیے سفارشی بنیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا میں آدمی کی مرضی اور خواہش کے مطابق معاملات انجام نہیں پاتے ہیں بلکہ تمام امور کا تعلق اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہے اس لیے انہوں نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ ان کے جھوٹے معبود ان کی مرضی کے مطابق ان کی سفارش کریں گے یقیناً ان کی یہ بہت بڑی جرت بیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آمدہ یقین کو چھوڑ کر اپنے ضن باطل کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ کی شریعت سے آزاد ہو کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت المؤمنون آیت 71 میں فرمایا ہے لَفَسَدَتِ وَمَنْ <فِيهِنَّ> اگر دین شریعت ان کی خواہش کا نام ہو جاتا تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جاتی